الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا حادي لاه وأشهد والله إلا, إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَى وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْأُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي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 حضرات محترم گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی انسانوں نے کامیابی کے اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں لیکن اللہ مالک کی نظروں میں کون انسان کامیاب ہے اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے وہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا انسانی کامیابی کی انتہا یہ ہے عیسائیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فمن ذہذ ان نار و اد خلل فقد فاد جس کو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا تو جنت کے حصول اور داخلے کے لیے چند اعمال آپ کے سامنے عرض کیے تھے اس توفیق کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی جنت تک پہنچ سکیں جس طرح جنت کامیابی کی انتہا ہے اسی طرح اس کے اپوزٹ دوسری چیز ہے جہنم یہ انسانی ذلت کی انتہا ہے کہ کوئی انسان اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ایسا بد نصیب ہو اللہ رب العزت نے سورت عال عمران کے آخری رکو میں یہ بات ارشاد فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز اسی تجدید عہد اور دعاؤں سے کیا کرتے تھے اے اللہ جسے تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ ذلیل ہو گیا یعنی انسانی ذلت کی اتھا رائے یہ ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے انسانی ذلت یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے لوگ اس کی قدر نہ کریں اس کے معاملات آسودہ نہ ہوں اس کے رزق میں تنگی ہو اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اس کے پاس بیٹھنے کے لیے سواری نہیں ہے یہ ذلت کا معیار نہیں اللہ کی نظروں میں اللہ ذلیل انسان اسے سمجھتے ہیں اور اسے سب سے زیادہ ذلت ملے گی جو جہنم میں چلا جائے گا اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمین و آسمان کے اندر اللہ کی جتنی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ کرتے انسما واتی ورف الباب اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَقُعُودًا وعلى جنوبهم وَيَتَفَكَّرُونَ في خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هَا زَبَّاتِلَا یہ دن اور رات ان في خلق السماوات والأرض زمین آسمان کا بنانا واختلاف الليل والنهار رات اور دن کا آنا جانا لیا تل ال الباب عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں ان فی لکھ لیا تل ال الباب اور جو ان نشانیوں کو پہچان جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ قیاماً وقعوداً جنوبهم اللہ قیامن خلق السماوات عرف ان کے اللہ کی اطاعت اس کی فرما برداری اس کے سامنے قیام اس کے سامنے رکو کھڑے ہیں تو تب بھی اللہ کو فراموش نہیں کرتے بیٹھے ہیں تو تب بھی مالک کو فراموش نہیں کرتے اگر لیٹے ہیں تو تب بھی اپنے رب کو فراموش نہیں کرتے اور یہ زمین و آسمان پہ جتنی نشانیاں ہیں یہ کہتے ہیں اے اللہ تو نے فضول نہیں بنائی اور پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ کرنے بھی نماز بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں زکوات بھی دیتے ہیں حج بھی کرتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اس کی معصیت سے بھی بچتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں اے مالک ربنا نا ان تدخل النار نہ فقت اے اللہ جسے تو جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا وہ تو ذلیل ہو گیا وہ من انصار۔ ان ظالمو کا کوئی مددگار نہیں بنے گا جو الاياذ بالله جہنم میں چلے جائیں گے ربنا اے ہمارے رب اننا سمعنا منادیین ينادی للایمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اے اللہ ہم نے ایک منادی کرنے والے کی ندا کو سنا وہ تیری طرف بلا رہا تھا ان رب بربکم وہ کہہ رہا تھا اپنے رب پہ ایمان لے آؤ فنا اے اللہ ہم ایمان لے آئے رب بنا اے رب ہمارے فغ لنا ذنوبنا بنا ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا وقف پھر آننا ہماری خطاؤں سے درگزر فرمانا و توفنا مال ابرار ہمارا خاتمہ ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کرنا اور یہ بات یاد رکھے اس کائنات کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل سب سے پاک باز سب سے زیادہ اللہ کے مقرب لیکن اس جہنم سے وہ بھی اتنا خوف زدہ تھے کہ آپ ہمیشہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے ایک دن اما جائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہترین دعا بتلائیے اور اس کا بہترین وقت بتلائیے آپ نے جو دعا بتلائی وہ یہ تھی اللہ انی اعوذ بھی من عذاب القبری بیٹھو درود پڑھنے کے بعد یہ نماز کے اختتام پہ اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے یہ ضرور التجا کیا کرو کیوں یہ قبولیت کا وقت ہے اور قبولیت کے وقت کیا کہا جو ذلت کی چیزیں ہیں جو انسان کو زلت اور رسوائی میں مبتلا کر سکتی ہیں ان سے اللہ کی پناہ طلب کرو اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب القبر اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں واعوذ بکا من عذاب جہنم اے اللہ عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال مسیح اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں واعوذ بکا من المحیہ والممات اے اللہ زندگی اور موت میں جتنے فتنے ہیں تیری پناہ چاہتا ہوں اللہم اعوذ من والمغرم اے اللہ قرض چٹی اور گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہی وہ ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت دعاؤں کے اندر جو سب سے خوبصورت دعا اللہ کو لگتی ہے انسان جب مانگے اللہ کو وہ انسان پیارا لگتا ہے وہ دعا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ اللہ سے یہ التجا کرتے رہتے تھے ربنا آتنا فی وفی عذاب النار اے اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں آتا فرما آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور آگ کے عذاب سے مجھے بچا لینا یہ ان آگ کا عذاب جہنم کا عذاب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی ذلت کی انتہا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے لیکن یاد رکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ جی دنیا ہو یا اللہ کے معاملات دنیا کے قوانین میں بھی ایک قائدہ قانون ہوتا ہے جو انسان اس قائدے کے مطابق چلے وہ اس قانون کی روح میں وہ کامیاب ٹھہرتا ہے اور وہ اگر اس کے مطابق نہیں چلتا تو ناکام ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیں اس وقت بچوں کے مختلف سٹیپ کے امتحانات ہو رہے ہیں ہر بچہ اس قانون کو جو اس کلاس میں کتابوں کے ذریعے نصاب کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے اس کے مطابق تیاری کرتا ہے تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جائے تو یہ ہماری زندگی بھی ایک امتحان ہے اس میں ہم سے بھی ہمیں بھی ایک نصاب دیا گیا ہے کہ اس نصاب کے مطابق چلو گے تو جنت مل جائے گی اگر اس نصاب سے ہٹ جاؤ گے تو جہنم کا ایندن بن جاؤ گے اللہ رب العزت ہمیں اس نصاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ نصاب کیا ہے ایک اللہ کی کتاب جس کا نام قران عزیز ہے اور دوسرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اپ کی سیرت طیبہ آپ کا طرز زندگی اللہ رب العزت نے جو ہمیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے تو ہمیں آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اس جہنم سے بچنے کے لیے ہماری کیا تربیت کی ہے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں اس ذلت سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں وہ آخر کون سا طریقہ کار ہے سب سے پہلی بات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ کلمہ اعتقاد کے ساتھ حق کے ساتھ پڑا اس کے اوپر جم گیا اسی پہ اس کی موت آئی تو اللہ اسے جہنم سے بچا لیں گے وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی علا نہیں ہے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے مدد طلب کرنی ہے تو صرف اللہ سے استغاثہ لینا ہے تو اللہ رب العزت سے مصیبتوں سے نکلنا ہے تو اللہ مالک کے حضور التجا کرنی ہے وہ اپنی سات اور صفات میں یکتا ہے اگر ایک آدمی اس کل میں اس عقیدے کے ساتھ اس حق کے ساتھ لیتا ہے جو اللہ مالک نے اس کے حقوق کو بیان کیا ہے تو اللہ ایسے انسان کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ آپ نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو انسان اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنائے گا اس کے مطابق زندگی بر قائم رہے گا اسی میں اسے موت آئے گی وہ کلمہ یہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور جو اس پہ قائم رہتا ہے اسی پہ اسے موت آتی ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کلمے کو جانتا ہوں اس کی وجہ سے اللہ اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیں گے اب ہم صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک تو ہم سب سو نمبر پہ ہیں لیکن اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کا جب معاملہ آتا ہے ہم سے بہت سے لوگ گر جاتے ہیں وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے جو اللہ نے کہا ہے کہ لا الہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ اللہ مگر صرف اللہ تمہارا الح ہے وہی وہ ہمارا خالق ہے وہی وہ ہمارا رازق ہے وہی وہ ہمارا مشکل کشا ہے وہی وہ ہمارا حاجت روا ہے ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا وہ ہے اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی تو نہیں ہے تو جب ہم اوروں سے تصور قائم کریں گے تو اس کلم کے تقاضوں کو چھوڑ دیں گے نبی صلی اللہ جامعہ جامع صحیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا جو صبح کے وقت عقیدے اور اچھے ذہن کے ساتھ حق کے ساتھ ان کلمات کو چار مرتبہ پڑھتا ہے اور چار مرتبہ رات کو پڑھتا ہے اللہ اس انسان کو جہنم سے ازاد کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ اللهم انی اصبحতু اشہد کا وا اشہد حملۃ عرش کا وا ملائکۃک کا وا جمیع خلقک کا انک انت اللہ الہ الا انت وحدک لا شریکک وا ان محمدن عبدک ورسولک چار مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہم انی اسبحتو اے اللہ میں اس حالت میں صبح کر رہا ہوں اشہدو حملت عرشی کا اللہم انی اسبحتو اشہدو کا کہ شہادت دیتا ہوں و اشہدو حملت عرشی کا تیرے, تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں اشحدام تا عرشی کا وہ جمی اور تیری ساری مخلوق اس بات کی شہادت دیتی ہے ملا اکا تک تیرے سارے فرشتے بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں ان کا انت اللہ اللہ وحد کا اللہ اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ کا و اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو چار مرتبہ یہ صبح پڑھتا ہے اور جب شام آتی ہے تو چار مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم انیم سید کا و اشہد حملت عرشی کا و ملائکت کا و جمیعہ خلقی کا انکا انت لا الہ الا انتا وحدکا لا شریق لکا و ان محمد عبدکا و رسولکا اللہ اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیں گے لیکن صرف یہ کلمات کہنے کی حد تک نہیں ان کلمات کی روح کو سمجھے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں اسی پہ زندہ رہے اسی پہ ہمیں موت آئے تو پھر یقین جانیے اللہ ہمیں جہنم سے ضرور بچا دیں گے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماتا مم اللہ یو شرک بلّہ دخل جو انسان اس حالت میں اسے موت آئی اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا اسے اللہ ضرور جنت میں داخل کریں گے مماتا مم یوشرق بلّہ شعین دخل النار جس جو انسان اس حالت میں مرا یا اس حالت میں زندہ رہا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا تھا اللہ اسے ضرور جہنم میں داخل کریں گے وہ نہیں بچے گا تو جہنم سے بچنے کا بہترین طریقہ اپنے عقیدے کو درست کریں جب ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا پھر بہت آسان عمل ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرے تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے میں ایک نماز ہے نماز اس کے متعلق صورت مدثر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کل نفسم بما کا رحینہ اللہ فی جناتی اللہ رب العزت نے فرمایا جو قیامت کا دن ہوگا ہر انسان اپنے گناہوں کے عوض جہنم میں گروی بڑا ہوا ہے اللہ اصحاب المین مگر جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں اور فی جناتی یا تسالون جنت جو ہیں اپنے, واقفکار اپنے دوست احباب جب انہیں پہچانیں گے جہنم میں جلتے ہوئے انہیں پوچھیں گے ما کن فی سکر کیوں جل رہے ہو کیا سبب بنا تھا یہاں تک کیوں پہنچے تو ان کا کیا جواب ہوگا لم نکم من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یعنی نماز نہ پڑھنا انسان کو اپنے آپ کو جہنم میں خود پھینکنا ہے اگر انسان نمازوں کو پڑھ لیتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے متعلق اسپیشلی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے ایک فجر اور ایک اثر اور ان پہ دیغم کرتا ہے ہمیش کی کرتا ہے اللہ اس خوبصورت عمل کی وجہ سے اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اگر ہم جہنم سے آزادی ہی چاہتے ہیں تو فجر کی نماز اس کے وقت پہ اثر کی نماز اس کے وقت پہ ادا کریں اور یاد رکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ اچھے ذہن کے ہیں لیکن ان معاملات میں کوتاہی کرتے ہیں بعض اوقات بیٹھے ہوئے انسان دیکھتا ہے کہ ادھر سورج غروب ہو رہا ہے اس کا بالکل چند لمحے باقی ہے تو انسان بھاگتے ہوئے آتے ہیں جلدی جلدی چار رکھتے پڑی اور اٹھ کے چاہ سمجھ لیا کہ میں نے حق ادا کر دیا میرے عزیز بھائیو یہ اتنی غلط بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصر کے وقت آخری وقت پہ آ کے نماز پڑھتا ہے یہ منافق آدمی ہے اور یہ جب آتا ہے سورج کے بالکل قریب اور کبے کی طرح ٹھونگے مارتا ہوا نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں ہمارے ذہنوں میں ایک تصور بیٹھ گیا ہے کہ پڑھنی نماز ہے جب مرضی پڑھ لیں جیسے مرضی پڑھ لیں یہ غلط تصور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا جس نے چالیس دن چالیس دن کی نمازیں بنتی ہیں دو سو اپنی زندگی کے اندر صرف چالیس دن کوئی ناغا کیے بغیر ہر نماز باقاعدہ تکبیر اولا کے ساتھ پڑی اللہ دو چیزوں سے اسے بری کر دے گا پوچھا وہ دو چیزیں کون سی ہیں آپ نے فرمایا اللہ اس کے دل سے نفاق کو نکال دے گا اور دوسرا جہنم سے اس کا پردہ کر دے گا لیکن میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں کیا ہماری زندگی کے کوئی ریگولر چالیس دن ایسے ہیں کہ جس میں ہماری نماز کوئی بھی تکبیر الا سے نہ چھوٹی ہو ہم ان باتوں پہ سبحان اللہ کہتے ہیں لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتے دیکھیں کوئی بھی چیز اس کے حصول کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے ایک بچہ پرائمری کا بھی امتحان دیتا ہے تو وہ محنت کے بغیر پاس نہیں ہوتا یہ انڈرسٹ بات ہے اگر ہم ایک چھوٹا سا پرائمری سطح کا امتحان بھی بغیر محنت کے پاس نہیں کر سکتے جو زمین و آسمان کے اندر اور اللہ کی ساری کائنات کے اندر سب سے بڑا جو امتحان ہے انسان کو اپنے رب کے حضور یہ امتحان دینا ہے اس امتحان کے لیے ہماری کوئی جد و جہد نہیں ہے جس نے صرف چالیس دن آج ہی ہم عہد کر لیں ممکن ہے ہماری زندگی کے آخری چالیس دن ہوں ہم اپنی زندگی میں چالیس دن تکبیر اولا کے ساتھ اس سے پہلے جا کے اللہ کے گھر میں پہنچ کے چالیس دن نماز پڑھ لے دو چیزوں سے اللہ بری کر دے گا وہ انسان منافقت سے بھی بچ جائے گا وہ جہنم کی آگ سے بھی بچ جائے گا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا جو ظہر سے پہلے چار رکھتے پڑا جو زہر کے بعد چار رکھتے پڑھیں اور اس پہ ہمیشگی کریں اللہ اس انسان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا دیں گے یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو بظاہر بڑے ہی آسان ہے لیکن عقیدہ توحید کے بعد جب عقیدہ درست ہوگا تو پھر یہ معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرا یہ بات یاد رکھیں ہم عمل سے پہلے ایک اور بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کچھ رزق کماتے ہیں کھانے کے لیے رہنے کے لیے پہننے کے لیے اور آسائش والی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ رزق جو ہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے ایک مرتبہ سیدنا نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ نے اپنے ایک غلام سے مقدبت کی کیا کہ تم مجھے آہستہ آہستہ پیسے دیتے جاؤ جب اتنے پیسے ہو جائیں گے تو تم آزاد ہو وہ روزانہ جاتا مزدوری کرتا جو آتے پیسے وہ سیدنا ابو وکر کو جمع کروا کے ان سے لے لیتا کہ اب اتنے پیسے ہو گئے ہیں یا اقسات اتنی ہو گئی ہیں اتنے پیسے باقی رہ گئے ہیں آپ پہلے اسے پوچھتے کہ کہاں سے لائے ہو وہ بتاتا اور آپ اگر وہ درست ہوتے تو اسے قبول فرما لیتے ایک دن وہ کچھ کھجورے لے کے آیا کہنے لگا یہ لے آپ نے اس وقت روزہ روزے میں تھے این اسی وقت آزان کی آواز آئی آپ نے اسی خجور سے روزہ افطار کر لیا پوچھا نہیں پھر اس کے بعد پوچھنے لگے یہ, یہ کہاں سے کھجوریں لائے ہو وہ کہنے لگا کہ میں نے جہلیت کے اندر جب مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت کہانت کی تھی یہ نجومی بنتے ہیں نا جو آنے والی باتیں کو خبریں دیتے ہیں کہ میں نے ایسی کہانت کی تھی حالانکہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا پتہ بھی ہوتا تو کہانت ہے ہی حرام کہنے لگے ان کا وہ معاملہ اسی طرح ہو گیا جس طرح میں کہہ کہ آیا تھا آج میں ادھر گیا تو انہوں نے اس کے عوض یہ کھجورے مجھے دی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بدکار عورت ہے جسے ہم کنجری کہتے ہیں اس کی اور نجومی کی کمائی دونوں کی برابر ہے وہ بھی ایک خلیز حرکت کر کے پیسے کماتی ہے اور نجومی بھی ایک گندا غلیز کام کر کے پیسے کماتا ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے حضرت ابو بکر نے انگلی ڈال دی کھجور نکالنے کے لیے اتنا سخت مشکت ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو اور ناک سے پانی ابل رہا ہے کھانسی سے دورہ پڑا ہوا ہے لیکن وہ کھجور نہیں نکل رہی کیونکہ سارے دن کی بھوک اور پیاس تھی کسی نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے کیوں اپنی جان کے مخالف ہوئے وہ ہو چھوڑو یہ ایک کھجور تو ہے رو پڑے کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا کہ آپ نے فرمایا انسان نے جو لکما حرام کھایا اس سے جو انسان کے جسم کا گوشت پلا جب تک وہ جہنم میں نہیں جلے گا تب تک اسے جہنم سے آزادی نہیں ملے گی اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا مر تو سکتا ہوں اس لکمائے حرام کو اپنے حلق میں نہیں رہنے دوں گا تو یہ لکم حرام جو ہے یہ بھی ہمارے معاملے کو دوسرے معاملات کو بھی برباد کر سکتا ہے اور ہمیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے تو اسی طرح میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا نماز کے بعد اسلامی احکامات کے اندر روزہ ایک اہم چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا یہ فرض کی بات نہیں ہے کوئی بھی روزہ وہ نفل ہے بے شک آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ ستر سال کا فاصلہ کر دیتے ہیں جتنا ایک سوار ستر سال تک اپنے سواری کو بھگاتا رہے جتنی دور وہ ستر سال میں پہنچے گا اللہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں ہم تو بہت مشکل سے بڑی ہی مشقت سے اور اللہ پہ گلے کرتے ہوئے انتیس یا تیس روزے ختم کرتے ہیں تو میرے عزیز بھائی یہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اس آگ سے جس کے متعلق اللہ رب العزت کہتے ہیں فما اسبر ہمالنار لوگوں ایسے کام کرنے سے پہلے سوچا تو کرو اس آگ میں صبر کیسے کرو گے فما اسبر ہمالنار اس آگ میں کیسے صبر آئے گا یہ صبر آ بھی کیسے سکتا ہے اللہ اکبر نار اللہ الموقدہ یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے جلائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مالک نے جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک جلایا سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سات تک جلایا سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک جلایا یہ سیاح ہو گئی اور قیامت تک اس کی شدت میں اضافہ کیا جاتا رہے گا میرے عزیز بھائیو آج ہم اتنے کمزور ہیں ایک چھوٹی سی دیا سلائی کی سٹک لے کے جلا لیں وہ چند لمحے جلتی ہے اور وہ ساری ختم ہو جاتی ہے ہم میں سے کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ دیا سلائی کی سٹک کو جلا کے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکے اور وہ ایسی آگ ہوگی جو انسان کے جسم کو جلا کے راک کر دے گی تلفہ کالی اس کے چہرے کو مسخ کر کے اور اس کو جلا کے راک کر دے گی مسخ کر دے گی اللہ اللہ رب العزت آج ہمیں یہ بات کہتے ہیں فماس برہمال اس آگ میں کیسے صبر کرو گے جب وہاں صبر نہیں ہے چیخنا صبر کرنا دونوں چیزیں برابر ہیں تو پھر آج ہم اس کا صدباب کے لیے کچھ کر لیں اس کے لیے یہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ جو شخص ایک دوسری حدیث میں ہے جو شخص ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے اور اس روزے کا حق ادا کر لیتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک کھائی کا فرق ڈال دیں گے پوچھا کھائی کتنی ہے کہا جتنا فاصلہ زمین سے آسمان کا ہے اتنا وہ انسان جہنم سے دور ہو جائے گا تو یہ بڑی اہم بات ہے ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو دیکھیں ہم ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنی بیماری بتلاتے ہیں جب وہ نسخہ لکھ دیتے ہیں تو اس نسخے پہ حت الامکان عمل کیا جاتا ہے جو پریزیں لکھی ہیں ان پریزوں کو بھی پورا کرتے ہیں جو دوائیں لکھی ہیں ان دواؤں کو بھی لیتے ہیں چاہے ان دواؤں میں ہمیں ایسی ویکسینیشن لینی پڑے جو بیماری سے زیادہ نہ ہو اب دیکھیں کینسر کے کتنے مریض ہیں جو کینسر کی بیماری کے اندر جب انہیں مختلف ویکسینیشن دی جاتی ہے تو اتنے کربناک عذیت میں مبتلا ہوتے ہیں جسم کے بال جڑ جاتے ہیں خارش پڑ جاتی ہے جسم گھٹ جاتا ہے انسان لاچار ہو جاتا ہے لیکن سب کچھ کیوں کرتا ہے کہ میں اس بیماری کی عذیت سے بچ جاؤں تو کیا ہم جہنم کی ازیت سے بچنے کے لیے جو ویکسینیشن ہمیں دی جا رہی ہے اس سے ہماری زندگی, زندگی پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا ہمیں وہ کبھی عذیت نہیں دے گی ہمارے جسم میں فرق نہیں پڑے گا آپ ایک مہینہ پورا روزہ رکھتے ہیں وہ گرمیوں میں ہو یا سردیوں میں کیا کبھی روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بندہ مرا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے کسی بندے کو کوئی بیماری لگی ہے کہ اس نے چونکہ روزے رکھے تھے اس لیے یہ بیماری لگ گئی بلکہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسے جراثیم ہیں جو ہمارے جسم کو برباد کر رہے ہوتے ہیں انسان اللہ کا یہ حکم اس کو پورا کرتا ہے اللہ ان سب کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے جب وہ روزے ختم ہوتے ہیں انسان ایک فریش اور خوبصورت زندگی کا نیا آغاز کر دیتا ہے اور وہ ببانگ دوہل کہتا ہے میں نے روزہ رکھا میری فلاں بیماری ختم ہو گئی میں نے روزہ رکھا فلاں مصیبت چل گئی میں نے روزہ رکھا فلاں حاجت پوری ہو گئی اب یہ سارا کچھ پریکٹیکلی ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو اس جہنم سے بچنے کے لیے بھی اپنی زندگی میں چند روزے رکھ لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے یہ میں بار بار عرض کر دوں نیکی کا کام بھی جو کیا جاتا ہے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک دن بازو پکڑ کے کہا معاذ تم سے محبت کرتا ہوں حضرت معاذ بھی تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر تمہیں میں حکم دیتا ہوں فیق دبر صلاح ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور اللہ سے کہنا رب عنی اللہ ذکری کا وہ و حسن عبادتک اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کر سکوں تو میری مدد فرما میں تیرا شکر کر سکوں تو میری مدد کر میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے ہم اگر آج اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ اس کی توفیق ہے یہ اس کا احسان ہے ہم پہ کہ اس نے ہماری رہنمائی کی ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہم اللہ کے گھر میں آئے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ توفیق نہیں ملے گی اور جب وہ ایک جمعہ دو جمے تین گزر جائیں گے اللہ اللہ اکلدین اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور ان کو شمار غافلوں میں کر دے گا کتنی خوش نصیب ہیں ہم اللہ نے ہم پہ عنایت کی ہے اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہم اس کے گھر میں آ ہیں اور اسی کی توفیق سے یہ جو کچھ کیا ہے اب تک کچھ بھائیوں نے قرآن کی تلاوت کی کچھ بھائیوں نے نوافل ادا کیے کچھ بھائیوں نے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کچھ نے اپنے پیغمبر پہ درود و سلام بھیجا ہر شخص کی یہ باتیں اللہ کو اتنی خوبصورت لگتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن آتا ہے آرام جو اللہ نے توفیق دی وہ نماز پڑھتا ہے پھر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے امام کا خطبہ سنتا ہے ان کی نصیحت کی باتوں کو اپنے دل میں سماتا ہے اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے کوئی لغف بات نہیں کرتا کسی کے ساتھ الجھاؤ نہیں کرتا دو لوگوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالتا اللہ اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے اور آئندہ تین دن دس دن کے سارے گنا معاف کر دیتے ہیں دیکھے احسان بھی یہ کہ ہمیں توفیق مل گئی اگر توفیق ملی تو اس کے ساتھ اجر بھی مل گیا ہماری ہمارے امتحانات میں ہمیں اتنے خوبصورت نمبر ملیں گے جو ہماری جہنم سے آزادی کا انشاءاللہ سبب بنیں گے تو میرے عزیز بھائی تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ روزہ رکھنا یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جو انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے چوتھی بات پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو قرآن عزیز کی حکایت میں اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان جہنم پہ وارد ہوگا کوئی انسان ایسا نہیں اچھا یا برا وہ جہنم پہ آئے گا اور اس کے اوپر سے گزر کے کراس کر کے اسے جنت تک جانا ہوگا اور جس کے دل میں تقوا ہوگا اللہ اسے تو پار کروا دیں گے اور جو انسان تقوے سے خالی ہے جس کا دل خدا کے خوف سے خالی ہے وہ اپنی زندگی ظلم بربریت گناہوں میں گزارتا ہے اللہ کہتے ہیں میں وہیں پہ کھینچ کے پھینک دوں گا اور جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اسے جہنم سے پار لنگا کے جنت تک پہنچا دیا جائے گا تو اللہ کے نبی اسی لیے دعا کرتے تھے امام تر مزیر رحمت اللہ علیہ نے آپ یہ دعا کی بڑی خوبصورت دعا لمبی ہے اس کے پہلے لفظ کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیے اللہم مقسم لنا من خشیتک ما تحول بہی بیننا و بین معصیتک اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا ما تحول بہی بیننا و بین معصیتک کیوں؟ اس لیے کہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر در آ جائے میں اس گناہ سے بچ جاؤں تو گناہ سے انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتا ہے اس لیے جس انسان کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ حرام خوری سے بھی بچے گا حرام کاری سے بھی بچے گا اور وہ اللہ کی عبادت میں اس کا دل لگے گا اللہ ہمیں یہ نعمت نصیب فرما دے اور یاد رکھیں یہ صرف آخرت میں ہی فائدہ نہیں دیتا بلکہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوَ حلَ الْقُرَى آمَنُوا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّن <السَّمَاً> یہ بستیوں والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وَلَوَ حلَ الْقُرَى آمَنُوا اگر یہ ایمان لے آئے اور اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیں یہ تقوی کا رستہ اختیار کر لیں عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ من برکات <السَّمَاً> میں آسمان سے برکتوں کے دروازے نازل کر دوں گا آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا دنیا میں بھی اللہ عزتیں عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اللہ ہر نعمت سے نوازے گا اور آخرت میں اللہ جہنم سے بچا دیں گے اور اللہ رب العزت نے فرمایا فمنار جنت فقد ممکن ہے باز پن میں یہ بات کہیں کہ دیکھیں یہ ویسے ہی ایسی باتیں ہیں جس سے ڈرایا جاتا ہے یہ اصل میں حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک وہ گروہ جو اپنے آپ کو بظاہر اہل قرآن کہتے ہیں حالانکہ دین اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کہتے ہیں جہنم یہ ہے کہ ایک انسان اذیت کی زندگی گزارے جنت یہ ہے کہ جس انسان کو فراوانیاں مل جائیں اس کے لیے یہی جنت ہے اس کے لیے یہی جہنم ہے تو میرے عزیز بھائیوں اس کائنات میں سب سے محترم شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں کتنی آسانی آئی تھی بچپن سے لے کر اس دنیا سے تشریف لے جانے تک اگر ہم آپ کی زندگی پہ غور کریں کیا یہ آسانی کی علامت تھی کہ اللہ نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا دیا اگر یہ اس کا نام جنت یا جہنم ہے تو نعوذ اللہ نعوذ اللہ کبھی سوچے تو صحیح بات کرتے وقت کہ ہم بات کہہ کیا رہے ہیں اگر پھر ماں کی ماں کی اشد ضرورت ہوتی ہے بچے کو ابھی آپ چند سال کے تھے تو وہاں بھی چلی گئی پھر وہ شفقت کرنے والا دادا بھی نہ رہا اور پھر اسی طرح جوانی تک پہنچے نبوت ملی اللہ نے صاحب اولاد بنایا تو اللہ نے ابوالعزت نے جب نبوت کے معاملے میں آزمایا تو تیرہ سال تک کون سا دن اور رات تھا جب آپ رات آرام کی نیند سوئے ہوئے ہوں یا کسی دن آپ کو کوئی عذیت یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو اور جب آپ مدینہ منور گئے تو دس سال کے اندر تراسی جنگوں سے واسطہ پڑا جس میں بلف سے نفیس جناب محمد الرسول اللہ شامل ہوئے اگر دنیا کا نام ہی جنت اور جہنم ہے تو اگر دنیا کی آزمائشیں تکلیفیں اس کو آپ جہنم کا نام دیتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے محبوب کیسے ہو گئے حقیقت میں ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قطل الموت ہر بندہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم روزانہ اپنے عزیز و اقارب میں اپنے محلے داروں میں اپنے شہرداروں میں کئی میتیں اٹھا کے جا کے دفن کر کے آتے ہیں ہمارے سامنے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں کئی وہ لوگ ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں جو کبھی کہ چلے جا چکے کئی ایسے بزرگ ہیں جنہیں ہم اپنے کندھوں میں اٹھا کے دفن کرائے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشوں کو مٹی کے حوالے کر کے آئے ہیں کیا یہ ساری حقیقتیں دیکھنے کے باوجود ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم بھی موت کی طرف جا رہے ہیں کل سنزائل الموت ہر بندہ موت کی طرف جا رہا ہے اور یہ بات یاد رکھے اس کے بعد یہ نہیں کہ کام ختم مر گئے تو سارا معاملہ ختم نہیں وہ ان نما تو اب جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سینے کے اندر ایک مفتی ہے وہ آپ کو خود بتائے گا کہ میں زندگی میں کیا کرتا رہا اور اس کا کیا بدلا ہو سکتا ہے اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کا طرز عمل تبدیل کریں یا بہتر کریں اللہ ہمیں توفیق دے کہا و ان نما تو وفون یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا ہر شخص کو دنیا کے اس امتحان گاہ کے اندر جو کچھ پیپروں پہ کیا ہے اپنی زندگی کی کتاب میں لکھا ہے تو وف و پورا پورا دیا جائے گا اگر ظلم کیا ہے یا کسی کے ساتھ خیر کی ہے خیر کرنے والوں کو خیر ملے گی ظلم کرنے والوں کو بدلہ ملے گا اللہ رب العزت ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پورا پورا جنہ جنت میں داخل کر دیا فقت فاص وہ کامیاب ہو گیات گیا النیا اللہ متا الغر لوگوں اس دنیا کے پیچھے ریج نہ جانا یہ تو دھوکھے کا سامان ہے سارا کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ دیکھیں آج یوم ہے اور انسانی حقوق کے چیمپئن بڑے بننے والے کہتے ہیں لو جی مزدوروں کا دن ہے پھر بڑے دکھ کے ساتھ بڑے بڑے لمبے کالم لکھتے ہیں وہ جو خود چھ چھ پہیوں والی گاڑیوں پہ گھومتے ہیں بڑے ہمدرد بنتے ہیں میرے اللہ نے قرآن میں کہا میں سب انسانوں کو برابر بنا دیتا تو دنیا کا نظام کیسے چلتا تو یہ ایک فطرت اللہ ہے اللہ کی فطرت ہے اس نے کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا اگر وہ سب کو برابر بنا دیتا تو نظام کائنات نہ چلتا تو اللہ کی تقسیم میں مداخلت کرنے والوں کبھی چائلڈ لیبر کبھی فلاں معاملہ ایسے ہے اگر کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہے جی یہ کیوں کر رہا ہے اس پہ سخت ہے وقت اگر وہ حلال کی روزی کماتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں القاسب و حبیب اللہ یہ محنت مشقت کرنے والا اگر رز کے حلال کماتا ہے تو اللہ کا محبوب ہے تو اسی طرح حقوق بیان کر دیے کہ آجر اور اجیر دونوں کے حقوق بیان کر دیے کہ ہر بندہ اپنا حق پہچانے لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا کہ غوربا کو کہو امیروں کے گلے پہ پڑ جاؤ اور انہیں سرمایہ دار کا نام دیکھے اور ان کی بےزتی کرنا شروع کر دو ان کے گھروں کے باہر احتجاج شروع کر دو اپنی باتوں منوانے کے لیے بلیک میلنگ شروع کر دو یہ کہیں نہیں اللہ نے فرمایا اور یاد رکھیں یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے غریب غریب ترکیوں امیر امیر ترکیوں یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے تلکل ایا مدا وا بین الناس۔ یہ اللہ کا قانون ہے انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہے کتنے لوگ ہیں جن کی فیکٹریاں آنکھیں تھک جاتی تھی اس کی دیواریں ختم نہیں ہوتی تھی آج ایک پاؤ دال دینے کے لیے انہیں تیار نہیں ہے کوئی اور کتنے مزدور تھے جو آج گجر والا کی سب سے بڑی فیکٹریوں کے مالک بنے ہوئے ہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے یہ اس کا اس کی مردی ہے ان اللہ کل شاید جس طرح چاہتا ہے کسی کا رزق تنگ کرتا ہے کسی کا رزق دراز کر دیتا ہے تو ہم ٹھیکے دار جو دنیا کے بنے بیٹھے ہیں اور صرف بلیک میلنگ کرنے کے لیے مختلف تنظیمیں بنا کے جلوس نکال کے صرف اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے ان مزدوروں کا سہارا لیتے ہیں اسلام سے زیادہ کون ہے جو مزدور کی حمایت کرتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن کہا مسلمان وہ ہے جو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دے تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ زندگی کا امتحان ہے جو چل رہا ہے اس میں ہم اپنی زندگی کی کتاب میں لکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ یہ غلط ہے یا صحیح اگر وہ صحیح ہے تو اللہ رب العزت بہتر اجر دیں گے اگر وہ غلط ہے تو اس کا اجر بھی اپنی جگہ ہے فمن زحذہ نار وود خل الجنت فقد فعاد ومن الحات النیا اللہ متعلغ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو ہماری زندگی کی انتہا ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہے اور آخرت میں کامیابی اہل جنت کو ملے گی ناکام اہل جہنم ہوں گے اللہ ہمیں صحیح رستہ منتخب کرنے کی توفیقطہ فرمائے تاکہ ہم بھی کامیابی کے دروازے تک پہنچ سکیں اقول قولي هذا واستغفر الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشدُ اللہ الہ اللہ ودہ اللہ شریق الشحد محمد ابدول اللّہ الم صلی العٰ محمد ان والا علی محمد ان کاما صلی تعالیٰ ابراہیم وا عبراہیم آل المجد اللہ المبارک محمد ان والا علی محمد ان کامہ بارک تعالیٰ ابراہیم ولا علی ابراہیم حمید المجید یہ کچھ بھائیوں نے اپنی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے اور آپ سے التجا کی ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ سب بیماروں کو کاملہ کام عطا فرمائے اور کچھ بھائیوں نے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ جو بھی پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ جو بھی مشکلات ہیں کسی بھی مسلمان بھائی یا بہن پر اللہ سب مشکلات کا مداوا فرمائے ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کسی نے پیسے لینے تھے کسی سے پیسے لینے تھے مگر جب بھی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس شخص نے قرآن کی قسم اٹھا کر انکار کر دیا لیے ہی نہیں اس موقع پر کیا کیا جائے حالانکہ وہ پانچ وقت کا نمازی ہے اللہ رحم فرمائے اس پہ بھی میرے عزیز بھائی یہ بات یاد رکھیں جو شخص کسی کو ادھار بغیر کسی فائدے کے دیتا ہے جب تک وہ پیسے اس کے پاس رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح ہے جتنے پیسے ادھار دیے ہوئے ہیں وہ روزانہ اتنا صدقہ کر رہا ہے تو اگر کوئی شخص لیٹ کرتا ہے یا نہیں دیتا تو یہ انشاءاللہ جب تک وہ رہے گا یہ صدقہ بھی اس کا ہوتا رہے گا اور قیامت کے دن جب ہر انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو ایک ایسا شخص جو نیکیاں لے کے زکوٰۃ نماز حج روزہ سب کچھ لے کے آئے گا اور وہ بڑی اپنی خوشی میں گمنڈ میں ہوگا کہ لو جی میرے پاس تو بہت کچھ ہے لیکن پھر وہاں پہ لینے والے آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ سے اے اللہ اس نے مجھے گالی نکالی اس نے مجھے مارا اس نے میرا پیسہ لے لیا اس نے میرے ساتھ یہ کیا اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی اب پیسے کا معاملہ تو کوئی نہیں اس کی نیکیاں اس میں بانٹتے جاؤ جتنا کسی پہ ظلم کیا ہے اتنی نیکیاں اس کو ان کو دیتے جاؤ وہ دیتے جائیں گے بلاخر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی وہ اللہ سے عرض کریں گے اللہ نیکیاں ختم ہو گئی لیکن حقدار ابھی باقی ہیں اللہ کہیں گے ان حقداروں کے گناہ اس پہ لاد دو اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دو تو یہ یاد رکھیں آپ کے پیسے مرے نہیں ہیں اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی انشاءاللہ مل رہا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا نقصان وہ کر رہا ہے جو بدیانت ہو گیا وہ کوئی بھی ہو تو اس لیے ان باتوں پہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ غمزدہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے جس نے لوگوں کے مارے ہوئے ہیں جس کے مرے ہیں پیسے اس کی کمیٹی پڑی ہوئی ہے انشاءاللہ اللہ یہ کئی گنا زیادہ بن کے ملے گی ایک بھائی نے کہا ہے ہمارا گھر مختلف مسائل کا شکار ہے اللہ رب العزت ہر گھر کو ہر مشکل سے محفوظ رکھے ہر پریشانی سے محفوظ رکھے بعض کاغذوں پر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے اس کاغذ کو زمین پر پھینک دینا میرے بھائی جب انسان کو علم ہے آپ کو اللہ نے دانائی دی ہے جب علم ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے تو پھر اسے پھینکنے کا مطلب کیا ہے کیا آپ کا دل چاہے گا ایسا کریں اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کریں جیسے بے حرمتی نہ ہو کیا ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے ہاں ممکن ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کوئی بری نظر سے ہی دیکھے بعض اوقات پیار سے بھی دیکھا جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو اس وقت کہو ماشا اللہ قوت اللہ باللہ تو یہ اللہ پھر اسے اس نظر سے بچا دیں گے گندم اور چاول ایک سال کے لیے گھر پہ رکھنا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے ہاں اس کا ذخیرہ اس لیے کریں کہ مسلمان جب ان پہ تنگی ہوگی تو بیچیں گے یہ غلط ہے بعض اوقات آپس میں گفتگو کرتے ہوئے مذاق میں ہم آپس میں جوش میں آ کر ایک دوسرے پر ہاتھ مارتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے اس سے نیکیاں کم ہوتی ہیں میرے بھائی ہاتھ نہ بھی مارے نا اگر ہم فضول بیٹھ کے گفتگو کرتے رہیں تو یہ ہماری نیکیوں میں کمی کا سبب بن سکتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم باہم گفتگو کریں چاہے وہ کاروباری ہو یا دوستانہ ماحول میں ہو اگر ہم اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو اس طرح ہے وہ مجلس جس طرح مردار گدے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اس کی لاش سے اٹھ کے گئے ہیں آپ نے فرمایا جب مجلس برخاست کرو تو یہ کلمات پڑا کرو سبحن کلّہ وب ہمدا اشہد اللہ اللہ اللہ انطا استغ فرو کباتو بلیہ یہ کفارۂ مجلس کی دعا ہے جب انسان یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ اس خسارے سے بچ جاتا ہے میں پھر عرض کر دوں سبحان کلّہ وب ہمکا اشحد اللہ الہ اللہ انتہا استغ فرو کب اطوب و علیہ ہمارے ایک انتہائی قابل احترام بزرگ مفتی عبداللہ اللہ صاحب حفظہ اللہ یہ خود تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنے مدرسے کی چھت ڈالنی ہے تو میں آپ سے التماس کروں گا اس معاملے میں آپ ان کی معمنت فرمائے اللہ آپ کے مال جان اور عزت میں برکت عطا فرمائے اللہ عمن سرنا ولاطنس علینا وََ عزنا ولاۃ ضی النا وَََََََََضدنا ولاطََََََََََََََََََََقسن الرحمن طمعولانا فنسراء القوملكافرین اللہ المہ عضاسلام اب المسلمین و اضلشرك المشرقین دمر دمرآدا ادین جن ساتھیوں کی ڈیوٹی جھولیوں پہ ہوتی ہے وہ کھڑے خود ہوں گے مولانا یہاں پہ تشریف فرما ہے جو ہمارے بھائی ہر جمعے کو کھڑے ہوتے ہیں وہی وہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ از ہی بالباس رب الناس وشفی انتشافی لا شفائی اللہ شفاؤک شفا اللہ یغادر سکما اللہم مشفنا بشفائی کا وداونا بدوائی کا وغنینا بفضل کا من سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا ترفتعین واسلح لنا شاننا کلہو لا الہ الا انتا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا دمبن اللہ غفرتا ولا ہم اللہ فرجتہ ولا کربن اللہ نفسہ ولا دیناً اللہ قضیطہ ولا مبطلاََ اللہ آفیطہ ولا مریض اللہ شفیطہ ولا معیت اللہ رحمطہ ولا شابَ اللہ اسلحطٰ ولا دال اللہ حدیطہ ولا حاجتن من حوائج دنیا ولاخرہ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تحر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله اللهم رب العالمين